یا ایلین اے ایمان والوں لا الحکم اموالحم ولا اولاد اللہ اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں وہ میں یف اور جو کوئی ایسا کرے گا فولا اکم الخا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے وَأَنفِقُوا مِمَّا رزقناكُم مِن قبلِ ان فکو مزق نا کم قبلی کم الم تو اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو اللہ تعالی فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں مال دیا وہ میری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے فیقولا پسو کہ ربی اے میرے رب لو لا اخر تنی الا اجلن قریب کیوں نے تھوڑی مہلت مجھے نہ دی کچھ مہلت دے دے پروردگار تاکہ تاکہ تاکہ میں صدقہ کروں خیرات کروں تیری راہ میں مال خرچ کروں وہ عقم مینسال اور میں نیک بن جاؤں تو موت کے وقت تو ہر ایک یہ تمنا کرے گا مگر پھر وقت نہیں ہوگا اللہ تعالی کسی جان کو ہرگس محلت مہلت نہیں دے گا ارا جا اج جب اس کی موت کا وقت آ جائے پھر مہلت نہیں ملے گی و اللہ خبیر اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کا درس ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے